الحمد لله وكفاق سلام الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأم. محمد المصطفى سبحان الله وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى سبحان اللہ اما بعض فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله ماشاء عملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين سبحان الله يا نبان یا نمنو سلو علئی وسلی مسلیم شوق محبت يا, يا رسول عالی سبحان اللہ وعلا يا يا معذل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب سر دی حمد و سنا درود خاتم الانبیاء لمبی آل و سنا تو بعد لا شریق مولا دی بارگاہ اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پنا ہتا فرما دے جن دوستا نے اس محفل شریف دا اہتمام فرمایا جو دوست دور توں قریب توں تشریف لے آئے وہ مولا سونا سب کی حاضری اپنی بارداش قبول فرما کے آمین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت طیبہ با سدکار مولا سونا حق استقامت نصیب فرماوے آمین اور حق حقے ہی موت نصیب فرما اب تو پہلی گل جتنے بھی ساڑھے دوست احباب ہیں وہ جانتے ہیں واضو نصیحت اور تقریر کرنا ساڈے ایک ڈی کام نہیں ہوتا ااکر ہے نہ مولوی ہے ازنی ملا نہیں سڈا یہ تقریباً مسلسل کام ہو اس واسطے جہا دوست بھی محفل شریف کراوے وہ بھاوے دریا تالی چیکن سپیکر سیدا لاوے جس ویلے سپیکر سیدھا نہ ہووے چی گل ہے بھائی ساڈے کو تقریر نہیں تھی دی قوم ناراضی ہے قوم دا مزہ خراب قوم آ ہے بھائی یار مولی بھی آیا ہے اصان بھی ہیں کہ تقریر دا اس نہیں سنا ٹھیک ہے یہ قصور ساڈا نہیں یہ تھوڑا محفل ٹھیک ہے اور دو اکثر تسان ڈھٹا سی پھر ٹورتے رو تقریر سنتے رو کوئی بہ وی ہوے کوئی ایک لاک چالیس ہزار والا او کوئی پینتری منٹ تقریر چکرے ٹھیک ہے الحمدللہ نہ اصا پینتری منٹ والے تو نہ گھنٹے والے اشاکو بزرگاں یہ سکھایا بھائی جرا مسئلہ بیان کرنا ہے وہ پورا کرنا چار گھنٹے ٹھیک <تصفيق> ہے جی, <محن> <تصفيق> جی مسئلہ بیان کرنے وہ پورا کرنا باوے چار گھنٹے لگ بجن اس واسطے 20 ساکو سپیکر دی اشد ضرورت ہے دجی گل یہ ہے بھائی میں ہوں یہ سپیکر بند کروائیا پیاں میں تقریر سنے سام وجہ دساوا یہ جڑیاں توتیاں انہوں دی آواز دور تک رہی ہے بھائی یار یہ کوئی کو نہیں آج نہیں بولو اساں ہک بیان کرنا ہوک آخر والا باوے پتن کے تلوئی واڑ باوے یہودی اتان بھی اپنا گل کی سمجھ آ گئی نا آ باقی مولوی جو مردی کریں انہاں کو کھلی چھٹی ہے کیوں انہاں یہود و دے قانون دے وچ مداخلت نہیں کرنی ہوں اور اشہادہ پہلا کامئی ہوں دے اشہادیاں کلنا تو قوم کو بھی تکلیف تھیں دیئے مولیاں کو بھی تکلیف تھیں دیئے پیراں کو بھی تکلیف تھیں دیئے حکومت کو بھی تکلیف تھیں دیئے اس واجتے اے توتیاں لے شپیکر اچھ اچھوں میں تقریر نہیں کریں دے اوہ شپیکر ہوئے پہ جدی آواز با صرف مجمع تک ہوئے کیوں اتھواڑی حکومت دا قانون ہے بھئی چھتا لے شپیکر اچھ مولی تقریر نہیں کر سکتا تقریر نہیں کر سکتا جو اگر نرگے سائی کھڑی ہوے تو او۔ بلیں د شرم دلو گئے نرگے سائی کھڑی ہوے تو اس واسطے باوے داہ لگے کھڑے ہو خیر کوئی گل نہیں وہ سواب دا کام ہے تو مولی آئے وہ اتلے سپی کر گل نہ کرے کیوں کو تکلیف تکلیفی ہے جو کوئی دین دی گل سنا تو تکلیف دیئے جو کوئی برائی والے پاسے سڈے توی را لور بن گیا میں تھوڑا گچر گلیں کھریاں ہو سنایا خری خری اے اد دے اد دے آلاتے جناب نپیش تے اڈو مریش یہ کم سارے چند کون چاند گلیں سنیا دے متعلق توجہ آد یار تھوڑیا گلوں دی مخالفت بہت زیادہ ہو ہر کوئی تھوڑا دشمن ہے عوام بھی دشمن جناب ہر خاص تھوڑا دشمن ہے مولا علی سرکار کا کور سناوا ادر سی ہے تو نہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو پوچھا گیا حضور سچی گل دی نشانی دساؤ سچی گل دی نشانی مطلب سونے علی نے فرمایا فرمایا جی گل دی چوکی مخالفت تھی وے سمجھائے سچے سبحان سچ جیری گل چوکی مخالفت تھی وے نا جیری گل جنابھائے گل سخالفت پی حق دی مخالفت ضرور آتی ہے حق دی نال ہر بندہ اتفاق نہیں رکھتا حق دی نال صرف وہ بندہ اتفاق رکھتا ہے جہاں کامل مومن ہو ج اپنا ایمان عقیدہ بچائی بیٹھا ہو حق سن کے وہ خوش تگر ڈھجے لوگ اپنا ایمان عقیدہ ونجائی بیٹھے ہوتے ہیں ضائع بیٹھے بھٹے ہوں وہ حق کی گلتے کدہ بھی اتفاق نہیں کریں بھاوے مر ونجے سیدنا عمر پاخرا رضی اللہ ہو عنہ ہو آپ نے فرمایا کہ جیڑی گل دے در بندہ راضی ہو نا؟ جیڑی گل دے اوپر ہر بندہ راضی تھی سبحان اللہ آپ نے فرمایا سمجھائے کہ اس گل دے وچ منافقت ہے دو گلاپن نے کہ جس گل کے اتنے ہر بندہ راضی ہے نیک بھی راضی ہے گناگار بھی راضی ہے عام بھی راضی ہے خاص بھی راضی ہے سیاح بھی راضی ہے کملہ بھی راضی ہے پرہیزگار بھی راضی ہے گناگار بھی راج سارے راضی وہ چکر تے ضرور ہے جو سارے راضی ہے کھڑے ہیں شرابی بھی راضی ہے نشے بھی راضی ہے سارے راضی تھے حانکہ حق کی گلف ناراضی ناراضی ماسا بھی اثر نہیں پوندا. سارا جگ ناراض تھی وجے پر سونا رب تے مدنی تاجدار ناراض نہ سارا جگ ناج آیت پاک برکت واسطے چار گل لسائس عقیدے دیا محرم الحرام شریف دے متعلق سنیا دا عقیدہ سبحان اللہ اللہ میں کچھ نہ بالکل پیچھے مولی فلانے دے مخالف بول گئی ہے فلانے کے فلانے فلاح دے پیچھوں سارے کول نہیں بجا لیکن جی اپنی قوم ہے اس کو تو دسا سکتے ہیں جی سنی سڈے اپنے سنی کم از کم دا شعور دی کرجازت یہ نا وہ ساخو اپنا مذہب اپنا مسلک بیان کرن دی پورے پاکستان چازت مرضی کروں کیونکہ آئین پاکستان دے مطابق پاکستان روا ہر بندہ اپنا مذہب اپنا مسلک بیان بھی کر سکتا پھیلا بھی سر تقریر نرے رسالت نرے خلافت نر حیدری جماعت اہل سنت تو قبلہ سارے بیان بھی کرے فلائدے بھی بدے نسبی تو پاکستانی ہوں ٹھیک ہے آئین دی طرفوں بھی اجازت اور شرع پاک دی طرفوں بھی اجازت انتہائی ضرورت بھی ہے کیوں اس واسطے کہ عقیدہ ایک تا بندہ ایک عقیدے دا نام گرنے ہیں اس دور چ قوم ساری پریشان بھی پتہ نہیں یہ کہ شہ خرید ہر ویلے کھا چکر ہی جرانے پہلے سونا کہڑی شہ ہے عقیدہ جا سا جفظوں کے کچھ سمجھا کہ منزلے بنیاد وات سوکھے لفظ یعنی سمجھ بھائی جی اصل جائی دے تلوں ایرے نائے رکھیں دے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ ساریاں کچیا چھائی ہونے اب پتھر دیر رکھے ہو بنیادہ پتھر دیا بنے تاکہ باہر نہ وجہ جا ڈھائے نہ پوے ڈنگی نہ وجے تلے پتھر لے وہ جیسے پتھر لینا ایرا بنے اسے کو بنیاد آدر اور بزرگ فرمائد کہ جیویں مکان دے مکان دائم راہن واسطے بنیاد ضروری ہے ایمان دے قائم کام واسطے عقیدہ ضرور عقیدہ کش ہے بنیاد بولو تو صحیح یار عقیدہ ہے بنیاد عبادت ب عمارت او بنیاد بنیاد دے عبادت مکان بنیاد دی تے سبحان اللہ ٹھیک ہے اندر جاان لکھام ہے وہ ہے ایمان گھر جو ساجو سامان ہو بغیر کوٹھے دے محفوظ کر کے نو بولے نہیں تھی سکتا ایڈو ہوا آندی پی ہے ایڈو طوفان آتا پی ہے ایڈو پانی آیا ایڈو بارش آندی پی ہے ایڈو مٹی آندی پی ہے بغیر دے دان محفوظ نہیں رہ سکتا اور درا سامان قیمتی میںلا سونے کا ایک کلو ہولو لبھ وجے وہ زمین تڑک کلو سونے کا ہو باہر تھلے تک سچی رضاب ہے بندہ سادہ جیاں میں کوشش کرے سا سمجھا چور اگلی باری نہ سفی کر سی سو سونے کا کلو ہوے باہر ویڑے چ رکھے سو بھائی یار مت چور رکھے سو ری رتی جو رتی ایک تولہ سونے کا ہو سکہ پیٹیا چبی پہ اور ایمان اتنا کیمتی اگر کل قیامت والے دن حدیس حدیث رسول ہدیس رسول اگر کل قیامت والے ڈی دی، مولا کی دے وچ کوئی بندہ ایمان دے بدلے وہ پہاڑ جتنا سونا بھی پیش کرے مولا قبول نہ فرمائے وہ پہاڑ وہ دے کلو حساب ہی نہیں وہ تو منہ دساب سے بھائی پہاڑ جو ہے منہ حساب سے سونا ہوئے ایمان دے بدلے چلتا ونجے مولا سونا آکسی نہیں ایمان اس تو قیمتی ہے اللہ اچھا تولا سونے دا کا ہو پیٹیاں پیا ہوں اجب فلسفا ہے اجب فلسفہ ہے سونا مولا سونے نے بنایا زیب و زینت واسطے کدے واسطے سنگار واسطے zainat. Zainat. تے جناب جنوب یعنی جی بھی کوئی لفظ گنس ہو زیب وزینت جیازی ہوں سونا بنایا مولا نے زیب و زینت واسطے شراب پاک نے مرد تے حرام کر ہے. سبحان اللہ. تے عورت واسطے جی عورت بن دن سونے دان غریب بندہ بتری سال مزدوری کرے وقت اچھا عجیب فلسفہ بھائی جا قیمتی ہے سونا بنایا رب نے عورت واسطے انداز کر کے جیڑی شے رب نے جس ذات بنائی مانگی ہے، ادھے استعمال پر سڈیا کھوپڑیاں تھی گئی پٹھیا سونا پیے تیرہ پیٹیاں جی تھی بہن بازار باہر دیسی لوگ بیٹھے ہو, ہوں. سبhran. سبhran. سبhran. سونا تو سونے دی قیمت لوں عزت دی قیمت زیادہ جو سونا لکا کے رکھدہ نا پیسا کچھ چاہیے مومن اپنی عزت کو بھی لکا میں گل کرے گا پیام کے سونے دا اگر تولا ہوسان بغیر عمارت دے محفوظ نہ کر سکتے اوہد پہاڑ بھی کیمتی ہے وہ بغیر عمارت دے محفوظ تھی سکتا عمارت کے عمارت عبادات نے پرہز گاری ری ہے رب سونے دی تابے ہے نبی سونے دی فرمبرداری ہے ما ممنوع کردہ شیاں تو بچنا تے امر بالمعروف دی اطاعتیں یہ کی اے ای ساری عمارت اے اب منزل مکان بنیاد عقیدہ ہے سامان ایمان ہے سبحان اللہ بنیاد مضبوط ہو سی عمارت قائم را سی عمارت قائم را سی تے سامان محفوظ را سی اللہ محفوظ ہے قائم ہے جو بنیاد مضبوط ہے بنیاد نہ ہو پانی تو کند کھڑتی یہ کوئی تھوڑے یہ بندہ ہو جی, ہیں ہو جی ہیں قابل کاریگر جرا جی پانی کڑا دے دی دی عقیدہ برا نال یاری ادی بھی نہیں لگ سکتی جو پانی نہیں کھڑ سکتی مضبوسی کند کم رہا سائم رہ ست بنیاد مضبوط ہو سی چھت قائم ہو سی عمارت پوری ہو سی عمارت پوری ہے تو سمان مافو سے سمان محفوظ اگر عمارت قائم نہیں بنیاد نہیں تو عمارت نہیں عمارت نہیں تو سمان نہیں اور اللہ اللہ اس وقت امان سبحان اللہ نہیں لبدا بشک بشک بشک یہ تو ساڈا دعوی ہے نا کہ اصا موم میں نہ ہے دعوی بئی شہری ہے دلیل بئی ہے ہوں ہے بھی آیا بار سبحان اللہ, اللہ, سبحان اللہ سونے نبی نے فرمایا کیفا اسبخ تم تری صبح یا <سؤال> رسول اللہ میں صبح اس حال کی تھی اسبخ تو مکمن بلا ہے حکا <سؤال> میں صبح اس حال کیتی ہے کہ میں منہ منم میں پکا موہ حق موہ میں ہوں صحابی پاک نے مومن ہومن کا کیتا نا میرے سونے نبی نے محض دعوے خاموشی نہیں فرمائی نبی پاک نے فرمایا تری دعوے دلیل کے دلیل کیا, دلیل دلیل دلیل دلیل کیا, دلیل دلیل دلیل کیا سبحان اسا دا اللہ بلائیں جو دا صحابی ہے رسول اگو مدنی تاجدار ہے فرمایا یار آ سو کی سویرے اس حال کی مومین فرمایا مومن دعو دلیل دے سبحان سبحان اللہ دلیل دے صحابی عرض کرنے. یا رسول اللہ رات جاگدیا گزر دیے جاگدیاں گزر دیے رات عبادت چزرتی روز گزر, رات گزر ساری رات لنگ بنتی ہے پر عبادت تو دل نہیں رجدا حال بن گئی ہے بیٹھا زمین تے دے عظیم. سبحان اللہ ایمان دلیل میرے سونے نبی نے فرمایا ہے تف الزم ایمان کو سیاح گد سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ ایمان کو سیاح گئی آرفتا ف السم آرفتا ف الزم آرفتا او کما قال علیہ ہی سلا تو وہ سلام تر باری نے گل فرمائی فرمایا ایمان کو سیاح گئی ہوں اس کو پکا ناپ کے رکھے توجہ ہاں اچھا تا حسینیت زندہ باد سب کے پتہ ہے حسینیت کیڑی شاید مردہ باد اے جانو عاشق تے مومن بن پیلے کوئی دعوی کرتے ہیں لیکن دعوے دلیل دلیل دلیل شاید اچھا یہ دیا ایسا مومن لیکن سونے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ میں نو یوم سی کا فرا سویرے بندہ مسلمان ہو سی شام کو کافر حدیث پاک سہان اللہ عدرت مجھے دد شیخ احمد فاروقی شرحندی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے مکتوبات شریف اچھ لکھ گئے نے آپ نے فرمایا ایک وقت آسی لا دینیت دیاں گمراہیت دیاں گفر و شرک دیاں شتنا دیاں توفان تے اندھاریاں ایڈیاں سخت آسن ایمان دا دیوہ کوئی خوش نصیب گین کا بروڑ سی بشان اللہ, اللہ بلا لگتا اشا ہے وہ وقت آیا پلیٹ چاہی دی پیالی کی پچھو ہارش دیتی کھڑے ہونے چاڑ مار کے اتو آدھے کسم ایمان پتا بھی آئی کوڑ ماری کھڑا اتوں ایمان کی قسم جائی کڑا ایمان ہوے تو کسم ادا کیے اس کو پتہ ہے پتہ بھائی ایمان ہو سی تا قسم کا نہ ایمان ہو سی نہ کفارا کہ بلا ایمان یہ عوام تو نہیں پوچھی استاد استاد آئی استاد کو لہدی آئی بال پڑھائیں گو بہتی ایک بال ذہن گل اٹھی اس بھئی یار استاد دے دین قیمتی ہے اج ازماوا نہیں سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ بچہ آئی نہ آئی اس کو ازما دی جہ کا پتا کون آئی بھائی یہ کتنا ازمنا ہے ترٹی ہوئی جتی جاگ موچی کولو لگا گیا آدھا موچیا جتی سی بدلے چے ایک مسلا سبحان اللہ, اللہ, اللہ. اللہ।, اللہ. اللہ. موچیا آخر میرا پوتر مسلے رکھا اپنے کول ہے موچی مسلے بدلے جی نہیں سی دار یہ عجیب قیمت ہے بچہ واپس آئے ماجرہ ماجرا سبحان, سبحان اللہ, اللہ استاد اقل مند آئی اکلال سبحان اللہ کاملائی اللہ استاد طالب علم دے بلم دات چیت استاد فرم دن پترا سبزی منڈی چل وج سبحان, سبحان اللہ یہ ہیرہ سبحان, سبحان اللہ گین کی تھا وانجی سبزی, سبزی منڈیج گینوانج سبزی وے چنالے کو لوں پچھیں پچھیں یار اس ہیرے دی قیمت کیا ہے طالب علم ہیرہ چاہ کہ سبزی منڈیج ویندے وانج کے سبزی فروش تو پچھ دے او چا, چا اس ہیرے دی قیمت جاننے یا نہیں سبزی وے چنالہ دے راک بدلے چنوترا اتنا چانے وہ بیچارہ صرف سبزی ریڑی تک اللہ طالب علم واپس آیا استاد نو ارض کرد استاد جی لگ دیر خام استاد پوچھدا پترا کیوں خیر ہوے اکی تے مچی ڈوچرا ہے نبوے استاد فرمائد इो हीरा चा वज जवाह हरात की मंडी बच जितार लोग जौहरी लोग बैठे होते तू वज पूछ हीरे की कीमत की बच्चा हीरा चा गे जवाह हरात की मंडी च वै वज सुनार तू पछद चाचा हीरे की कीमत मुल रसा दुकान आला सुनार आद ساری دکان پٹ کے گھر واتی پورا نہیں سبحanzلاصر! تھی تو بڑا قیمتی ہی ہے تو تالے بل آپس آ جائے استاد سورت حال تگاہ فرما جائے استاد صاحب فرمائدرا او سارا تجربہ کرایا بہیری کا مل پوچھنا ہوگی نا سبزی والے کو نہیں پوچھی دنار کو جوہری کو لوں پچھی دے جڑا جواہرات دا گھننا بیچنا جان دا ہوئے قدر جان دا ہوئے اس کولوں لوں پچھ سارا مشہدہ کرایا ہے تجربہ کرایا ہے تجربہ کرا کے استاد نے فیصلہ فرمائے استاد فرمیندل نے اوہ پترا جتی سیوڑا لے موچنوں کی ہے مسلے دی قدر کیے سبحان اللہ آ! اللہ تین جو دین وزمایا موچی دے اللہ پر مایا پترا دیمت دی موچی منڈی چو نہیں لوگ ہواہرات کی منڈی چو پوچھی دے وہ پترا جو دین کی دی قدر پوچھنی ونج حسین دے دربار دین <سؤال> <سبحان آل> <سال> دی حس... दी قدر پوچھنی عقیدے دی قدر پوچھنی حسین تو پوچھان کہ جنہ ایمان دین عقیدے دی خاطر اپنا سارا ہر شاید پیش کر دیتی ہے قربان کر دیتی ہے پر ثابت قدمی دا اظہار فرمایا قدم پچھا نہیں ہٹایا سبحان اللہ اچھا ہوں تو مگوئی لس بھائی امام حسین سرکار دی جنگ ذاتی آئی یا دین دی دیجہ گل ہے اچھا ہوں امام حسین سرکار نے دین کی وجہ اپنا سارا کچھ قربان کیا اصان لینے ہیں حسینیت دا اس ویلے ساکو تھوڑی جی شرم ہی نہیں آتی تھوڑی جی نہیں آتی بھائی حسین نارا لا کے اصا کم از کم یہ بھی نہ سوچیں بھائی یار حسین نے دی خاطر پیش کر دیتی ہے سر پیش کرن کتنے وفادار ہے اصل دین کتنی وفا کی دین قدر واسطے کبلا موچی منڈی بیٹھے سا پتہ دینی قدر کے دین دی قدر تے حسین جا بس بس ہاں دماؤ دماؤ مسلے دی قدر جانے مسلے دی قدر جانے تو کو پیر میرے علی جی جانے،, جانے کو پیر سیال جی جانے کو خواجہ شاہ سلیمان تو اس بھی جانے مسئلے دی قدر کی ہے مسلے کی قدر تیا نے فرمائی بزرگ نبی پاک دی شریعت ایک مسئلہ بیان تھی ایک مسئلہ بیان تھی چالی دی رحمت دی بارش وسن افغل ہے چالی رحمت دی مسلے دا بیان افغل ہے لیکن اصل تو کم کی تھی بیٹھے ہوں موچی والا ایمان آوے عقیدہ آوے بیٹھی کے یار دبی آؤ چاول دبو نہ پیچھے ہار چی ویسی ایمان بچتا نہیں بچتا پکا ہی نروے سبحان, سبحان, سبحان, سبحان اللہ اقبال سچ فرما گیا اقبال فرما ایم بیچ نے بے سب ہے تلے ہوئے سبحان اللہ. ایمان بیچنے سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے نعرہ رسالت نعرہ خلافت جماعت اہل سنت سب کی اللہ ہاں ہوں سنلی تو مر پے سنتا ان کو زندہ کر سکتے ہیں میں لاکھ والی زندہ باد آخو اے نہیں زندہ یہ ایسا مرا پھی ہے یہ نہیں زندہ پھینا اللہ تک دماغ زندہ باد جو مسلک کی گل مسلک کی عقیدے کی گل کرنی تھا مسلک کے حال ہے سننا چاہیے اتنی قدر والی ہے اتنی قیمت والی ہے ماسا دھیان نہیں ماسا ہوں قدر پوچھنے بچہ کی ہے نا سبزی والے اس موتی لائی نبو ہائی تو انسان ہائی تو وہ بھی بندہ لیکن ظرف چھوٹا آئی وہ ظرف صرف سبزی دی ریڑی جیتنا آئی جوہری اس ساری دکان پٹ کے تجارت کی وجہ سرفا جن دار ہوں نے دین چل چل کے انہوں کا سرف دین واسطے وڈا تھی رہتا دن باوے سارا جگ کو من سارے دیال دی برابر نہیں ہو سکان ہنڈوئی بندے قیمت رسا زرف ایج فرق آئی نگاہ فرق آئی دل چرق آئی دماغ فرق آئی جسم چ کوئی فرق جسم چ سبزی والا بھی بند ہے سونار بھی بند ہے لیکن حقیقت دے اندر ہزار درجات فرق کے نئی یار یہ بھی تو ہے یہ بھی تو مالی ہے وہ پر لا سارے مالی گل نے فرمائی سبحان اللہ او یار یہ بھی تا بند ہے یہ بھی تو بند ہے باوے مرزائیے کا دیا نہیں یہ تا بندہ نا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مولی صاحب مرد یہ تو بندہ نا یورپ کا فلسفہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بندے دی قدر بات ایمان دی قدر پہلے جڑے جی ایمان تو خالی لوگن کافر مشرق مولا سونے لیا لوگوں کو جانور جانوروں کو بدھتا رکھ تو بد سبحان بے شک توجہ اے بے مولا فرماؤں گا خیر البریہ جنہ لوگ ایمان لیا نیک عمل کیتے ہیں وہ ساری مخلوق تو افضل جو ایمان نہیں تو ہے جو ایمان سے نیکام فرشتہ پتا لگتا ہے ملا مثال لینا اتو ڈرم جو سبحان اللہ باہیں لوہے کا ہوئے باہے ربڑ دے ٹھیک ہے سودا کیمتی ड्रम दे खड़ा सोना ना। रबड़ होमतर ड्रम होवेटील सटील हो, हो गो फार खड़ा हूं वो कदर असल तक कदर सौदे दी है سود ہو جو سودا موجود نہ ہو جانور اصل ایمان ایڈی ایمان ای قیمتی چیز ہے ایمان دی خاطر عقیدے کو بنیاد بنایا گیا لیکن لیکن اصان اپنے عقید کون سا سبحان اللہ اصل تو اج کر بیٹھے پر خدا دی قسم کر کے او مسلا کے جا بانی نگر لاہور دباد دا شاہ دنج بخشے سبحانا سبحانا سبحانا سردارے سردار اہل بہشت خاجا الدین چشتی ہے او او جلن والا جہد چلن والا پیر سیال اللہ یار ایڈی قیمتی چیز اچھا جناب اس کو آ, ایک ریت ذرے برابر بھی نہیں احسیت دیتی نہیں اہمیت دیتی خدا دی قسم کر گیا نا جو عقیدے دی اہمیت نہیں جیڑا بندہ عقیدے دی اہمیت نہیں سمجھتا آلے دا کوئی تعلق نہیں باوے لکھ دیکھا اور یہ دی وجہ کی ہے یہ وجہ اے ہے بھائی واحس لوگا نے دساو والے لوگا نے رہبر لوگ نے مت پیران نے قوم کو فضائل سنا سنا سنا سنا کے اس حد تقیت بھائی جیرے جاسے مرضی لگے ونجو گل تو سارا کی حک ہے جیرے سٹیج مرضی لگے ونجو جیرے محفرے چ مرضی لگے ونجو ہر پاسے گل ہک ہے ونڈ کوئی نہیں سارے دن کھیر پیو سبحان اللہ فیلتا سارے بیان کرے لیکن طبیب جو مرے کھیر پیتا کا اگو کھیر پیمن والے کو یہ پتا نہ ہوے جانور کا پیمنا گھیرے جانور اللہ پیمنا گھروں نکل گئے تھے باہر کہام جانور تلے بائے وجی بھائی پیمڑ تھیر دبی وانڈ پچھوں طبیب نہیں کیتی اصل نقصان سے تبیب طبیب آکھے آئی میاں جسم کمزور ماس کھا کر گوشت کھا کر کھاونا وہ گدڑ چڑھاؤ تو دب ویسے وہ کتا چڑھاؤ دب ویسی ماس کھاونا تو ماس ہے تو جو فرمائیے جا اس شان فضیلت سنائیے ونڈ نہیں کینڈ نہ کربال اپنے دور کی گل اللہ اقبال فرمائیں فرمائیے محسوس پر بنا ہے کلو میں جدید کی مطلب دیکھو دکھائی سباندھا. جی میں کہیں کو دیکھنا ہے اوہ میں کرنا ہے حقیقتہ لے پاس ایک قوم نہیں بیندی جی میں جن کو دٹھا اوہ میں کرنا شروع کر دیتا معسوس یعنی جی میں معسوس کرنا ہے جی میں دیکھنا ہے اوہ میں اپنی بنیاد رکھ رہے منی ہے مومن دیکھن دے نال بنیاد یا سنن دے نال بنیاد نہیں رکھیں گا وہ تو پچھوں رب رسول دے فرمان کے دے متابک رکھیں دے. محسوس, محسوس اللہ! پر سبحان اللہ بنیاد ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے دور کے پاور بندہ کی تری گل سنا قوم ناراض ہے قوم ویڑ ہے قوم آدھی ہے بھائی یار برادریاں تروڑا ہے میں آخیا کی بلا شیشہ نا شیشہ شیشہ جو دے دے تے دے. تے تے لگی تھی <laughs> سبحان اللہ. بے ہو سی بھائی آپ کالو لگی کھڑی مر شیشے تے حقیقت دکھائی تے شیشہ جو تے لگی کڑی آئی کالو شیش کر لگی کالو گینا مراد مجھے کالو لکھ چا ترا کھڑی ہے شیشہ گیا اکل مند یار آپ ملی گا شیشے اصل دکھا شیشا سی گال ہے دے جیڑی شیشے شہر نظر آوے شیشے نہ کرائے اسان محرم <tipiquer> شریف دہلے بیت دا ذکر اللہ اونج نہیں کرنا جی میں غیر اللہ سارا ہے اسا اونج نہیں کرنا اونج کرنا جیسے آپ راوی نے نبی پاک سرکار نے یہودیاں تو پوچھا یہ تو ساڈا بھی محرم گروہ کیوں نہ ہو یہودیاں عرض کی ہزور اصا روزہ تا رکھے نے جو اشا کو مولا سونے بنی اسرائیل کو فراؤنیاں تو ڈاہ محرم والے دین نجات عطا فرمائی ہے نال حضرت موسا پاک بھی روزہ رکھے نے ڈاہمی محرم دا میرے سونے نبی نے فرمایا موسا پاک کے لو میں چوکھا حقدار ہاں تو بعد دا روزہ میں بھی رکھ سا حضرت عبداللہ ابن بنے باس فرما نے نبی پاک سرکار نے آپ بھی ڈاہی دا روزہ رکھا صحابہ کو بھی روزے حکم فرمایا کی ڈوی دا روزہ اتدیا کی عبادت ہے یہودیاں دی یودیا دا نہیں ہے میرے <سلام> سونے نبی نے فرمایا <سلام> اچھا یہ گلے اچھا سال دسال نامی کا بھی اللہ دا دا دا سال نا بھی رلے سو تا ڈاوی دکھنک رکھا رو رکھے دا رکھے دا رکھے دا رکھے تا آل عبادت بھی پوری وجے بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے. صحابہ دا ذکر کرنا عبادت ہے لیکن اے عبادت اصل اون کرے جی کرے اپنی ترد نال سبحان سبحان مثلا مثال لینا. روایت سنا دیا حسن بن علی امام حسن رابی نے سونے نبی نے فرمایا لک واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت سبحان اللہ نبی پاک سرکار نے فرمایا ہر شہ دی بنیاد ہوں اسلام دی بنیاد نبی صحاب کی محبت نبی ہوں مولی صاحب محرم حدیث کیوں نہیں بیان کریں سو روپئے کا نوٹ پہ <تصفح> نوٹ پہ <وینے تصفح> تے قبلہ جو نوٹ کما وات بندہ کمز کم دین کو کما کو کھلی بغیر کر کے کما کے مستفا ویچن والی شہ نہیں ولا تشترو بیا یا تیسرا یہ ویچن والی شہ نہیں یہ تو مل ہی کو نہیں پر کوئی مول پاو نے فرمائی سونے نبی نے فرمایا اسلام دی بنیاد رسول دی محبت تے بیت دی محبت اصل تے صحابہ نال بھی محبت رکھے اہل بیت نال بھی محبت کرے الحمدللہ اس للہ سے واسطے سارا بنیاد بھی پکی ہیں. توجہے سبحان تو سبحان خود مولا علی سرکار راوی نے موج میں اوسد حوالے نبی باغ سرکار صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ملم یار حقاط رتی ولم سوری سبحان اللہ اما منافق و اما لہور او کما قال علیہ سلا و سلام مولا علی راوی نے نبی پاک لیں فرمایا جی رہ بندہ میری اہل بینت دے انسار کا سحاب کا اہل دے صحابہ دا حق نہیں جانتا فرمایا ترائے مرضوں کے مرض کا ضرور مریض ہو سی سوڑا کیڑیاں نبی پاک نے فرمایا یا منافق ہو سی یا حرامی ہو سی یا اس طریقے ہلے بہت ذکر کرے سو ہاں جیتھا آہلے بےد تک کرے سوال کرے سو جیت صاحب کرے سوال بہت آل جناب اہل بت دی بے سبری بیان کرنا انہوں دی عزت کی بے عزتی کرنا اور جناب بے علی بے سبرا ظاہر کرنا یہ کوئی آہل بیت دا ذکر نہیں بیت دا ذکرے ہیں کہ دی عزت بھی, بیان بے دا بھی پہاڑ مانگو بیان ہو بے تو جو اور خصوصن او لوگ جنہ دل چوزے صاحب ہے امام جلال الدین سیوتی یعنی ہن میں گل پیا پہلے بنیاد بنادے کو سنبھال گیر رل اپنی پٹڑی سبحان اللہ امام الدین سیوتی جو بندہ غیر نال رل وجے عقیدہ گیا عقیدہ گیا تھا ایمان گیا جو ایمان گیا تو بئیمان تھی کہ مرس جو بئیمان تھی کہ ہے۔ اگان کوئی حال کو نہیں امام جلال ادین سیوتی شرف دے اندر روایت نقل اے او امام ہے کچھ جاگ دیا بہتر دفاعت نقل آ <سلام> <مانا لاما. سلام> فرمائد فرمایا ایک بندہ مرن لگا لوگاں تلقین کیتی بھائی یار کلمہ پڑھ مرن والے چٹا انکار چکیتا ہو سکا میں نہ پڑھتا انکار کر کے مر گیا خاتمہ کفرت تھی گیا خاتمہ بہڑا تھی گیا کچھ عرصہ گزرن تو بعد ایک بندے کو خواب مرن والا بندہ ملا او دوست ہی جرا خواب پیا دیکھتا ہے اس مرن والے بندے کا دوست ہی خواب دا ہے یار کیرا گناہ آئی خواب پوچھتا یار تیرہ گنا یہ وایری وجہ تو مرد ویل کلمب نہیں مرن والا او یار نہ پوچھ میری بربادی کی دستا آدھا دا یار وت بھی دسا تو سہی کھیرا گنا کرے نا یہ وا جو مرد ویلے تو کلما نصیب نہیں تھی آدھا یار بیا تو کوئی گنا کون آئی میں انہوں لوگوں کے باندھ ہو نبی صحابات کا بو گز آئی ان لوگوں صرف باندھا اٹھدام تو لوگوں باندھا اٹھدام مرد نہیں نسیب تھا یہ بندہ آپنی پٹڑی حال جاوے چھوڑ دے اپنی پٹڑی آپنا رہ چھوڑ دے اپنا قیمہ چھوڑ دے مرد ویلے ایمان نصیب نہیں تھی جو اگر زندگی ایمان تے گزارنی ہے تے مرد ویلے ایمان سے مرن کا شوق چل اپنی پٹڑی چل آپنا عقیدہ سنبھال اپنے بزرگوں دے پیچھوں چل اپنے بزرگوں کو ریٹ سزرگ الحمد الحمدللہ الحمدللہ للہ وارس وہ کہ انہوں کے انہ دے ہودیا دے شاکو کہ لوڑ ہی کونے اصل اپنے وارسوں دے, دے پو چلنا خدا دی کرنا یہ وہ عقیدہ جس عقید دے حق ہون دے اتے ہوبیب خدا خدل ہے آخری روایت سن عمر پاک سرکار نے جنا اسلام قبول فرمایا نا سبحان اللہ کلمہ شریف پڑھے نا اسلام قبول فرمایا عرض کر یا رسول اللہ اص ہق تے حق میرے سونے نبی نے فرمایا عمر تسان جیندے بھی حق تے تسان موئے بھی حق ادیس پاگ یعنی کیا مطلب وہاڈے واسطے ادیس بیان کی تینڈے واسطے رسا کی ہے اے میرے امتی میرے صحابہ دچھوں چلا یا آہلے بین دوں چلا یہاں دے پچھوں چلن والا بندہ کنا گمراہ نہیں تھی سکتا خبردار نہ صحابہ دی دشمنی رکھائے نہ آلے بیند دی دشمنی رکھائے صحابہ بھی پیار ہوے آہلے نال بھی پیار ہوے ویوں نہ بیڑا پار ہوے۔ ہو تا بنیاد نسی گئیے صحابہ حلے بیت دی محبت اسلام دی بنیاد رسی گئی میرے سونے نبی پاک نے عمر پاک نو اشارہ فرمایا ہے عمر جیڑے لوگ تھوڑے پیچھوں چل پے تھوڑا علاقی رکھ گئے وہ جینے بھی حق تے نے تھی مردے بھی حق تے نے تعلی یعنی جہابہ کے پچھوں چل پی ہے ہلے بہت دچھوں چل پی ہے وہ بنیاد اتنی مضبوط تھی ویری ہے دنیا دی کوئی طاقت اس کو اپنی پٹڑی کو عمل دی توفیق مسیح فرما غیرانل بچا اپنی پٹڑی چلن دی توفیق فرما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں سویرے بھی جناب کو کمز کم از کم دو تکری چوک آزم والے کرنی سو ناراض اکا نا میری مجبوری ہے کوئی نخرا نہیں کوئی آکر نہیں سپیکر جدہ سیدھا لے سو وقت آ کے سورا چلے سا دعا کر مولا سونا امام حسین سرکار ایک سلطان مولا ایک سارے سنگیا پی بابو شیر سڑا پیر بابو فرماؤں فرمایا آش سوئی حقیقی کی جہلا جہلا آشخ سوئی حقیقی کی جہلا کتل معشوق منے ہوں جت وے گے اور جت تلواروں کھنے سچا انشق اس سچا انشک سر دے